انتظار کر رہی ہیں سورت الجاثیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حمی تنزیل القی من اللہ العزیز الحکیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حامی اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے دانا ہے اِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ بعد موتها وتصريف الرياح می لقوم يعقلون تلك تلک الله نتلوها عليك بالحق ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور وہ جو اللہ نے آسمان سے ذریعہ رسک نازل فرمایا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 یس میتی سمستی آد بین و ادنی تل ہوں اُل ہ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 اللهَّهُ الذي صَخرَ لَكُمْ الْ البَحْرَ للتَجرِْيَفُلكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَتَبَتَغُ وَلتَبَتَغُ مِ فَقْلِهِ وَلعَكُمْ تَشكرون وَسَخخَرَ لَكُمَّْ فيِي السَّمواتِ وَمَا فِي الأضِّ جَم مِن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 ان کے لئے اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں قُل للذین آمنوا يغفروا للذین لا يرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا يکسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کے ان دنوں کی جو امال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے جو کوئی عمل نیک کرے گا تو اپنے لیے اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر بھی اسی کو ہوگا پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤ گے وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ رز ورزقناهم مِنَ الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم فيما كانوا فيه اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت اور حکومت اور نبوت بخشی اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی اور اہل عالم پر ان کو فضیلت دی اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کی تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کر دے گا۔ ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لينغن عنك من الله شيئا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 ام ہسی بلین جتاح سی اتی انال ہوں چلری نمنو عمل اول ہَ ام ام محکوم جو لوگ برے کام کرتے ہیں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 اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے اور تاکہ ہر شخص اپنے عمال کا بدلہ پائے اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاہُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ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 وما لهم من علم يظنون اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ یہی مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں زمانہ ہی ہلاک کر دیتا ہے اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں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 اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے کل امتی جتی کل امتی تجیح تجھ جوں میں کن تم تم ل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 یہ کھلی کامیابی ہے وَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آیَاتِ تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ نو حکومت بسیح کل تم میں دری مس تم دری مسلم اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا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 ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مزاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہو الكبریاء في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم